بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ صدق اللہ مولانا ہر قسم حمد و تنا تعریف تنجیف تفدیش اس مالک الملک رب العزت وح لا شریف نائق ہے جس نے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار مقرر فرما دیتا ہے بڑے ہی خوشبخت اور خوش نصیب ہون گے او لوگ جہے کامیابی کے معیار سے پورے اتر گے اور ان کی بدنسیبی بدبختی دی کوئی انتہا نہیں جڑے کامیابی دے میں یار تم گر جان اللہ ایسے لوگوں تو محفوظ فرما دنیا دیا کامیابیاں اور ناکامیاں عارضی ہیں آدمی اگر ایک دفعہ ناکام ہو جائے کہ او وہ واسطے کئی موقع موجود ہیں کہ وہ پھر محنت کرے کوشش کرے ای ممکن ہے کہ کامیابی حاصل ہو جائے لیکن آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی ثابت ہوئی اس دن جہا کچھ وقت اور کچھ نصیب کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو گیا انہوں کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو ہوگا اور جڑا ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ واسطے ناکام ہو گیا انہوں پھر کوئی موقع نہیں دا جائے گا کہ وہ دوبارہ محنت کرے کوشش کرے اور پھر کامیاب ہو جائے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ایک خواہش کا ذکر کرتے ہو فرمایا ہے کہ اس دن میدانِ محشر اندر جمع ہون تو بات اللہ دی عدالت اندر مقدمے پیش ہو رہے لوگ اے خواہش کرنگے انہی اے آرزو ہوئے گی اے درخواست دینگے رب نا اب سور نا وس جملے جاری ہو جائے ایک دفعہ اس رب نو پکارن والے نو اگ تین تین جباب ملتے کوئی کہن والا ایک دفع اے میرے اللہ اے میرے رب اے میرے مالک جب تین جب آن یا, یا, یا قیوم اے میرے بندے تینو آواز دتی ہے مینو پکاریا ہے مینو بلایا ہے یا عبدی ہاضر حاضر اے میرے بندے میں حاضر میں موجود میں تیری آواز نا یا عبدی آنا ہائیون اے میرے بندے تڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ تو ایک زندہ گاس پکار رہے ہیں آنا ہائیون میں ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہوں تُو کسے مردے نی پکار رہا کہ جا رہا سن نہ رہا جیسے تک تیری آواز پہنچ نہ رہی ہو مردے نئی نہیں سنا اتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر کوشش کرو آپ بھی کسی مردے اپنی آواز نہیں سنا سکتے بھی مردے سنا نہیں سکتے اہ ہے شا اللہ ہے جہاں جنو جا سنا دے جنگے بدر اندر کافر لاش جمع جن تک پہنچ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور فرمایا ہکاج وجدتم ما وعد تم حقا مکے مسرق بڑے بڑے رب نے جہاں سان عزت دن کا فتح دن کا کامیابی دا وعدہ دتا ساڈے اپنا وعدہ پورا کر مَا رَبُكُمْ حَقًا بھی دسو کہ جس وی آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کہ رضوان اللہ کرتے اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خطاب فرما رہے ہو ہونا گل بات کر رہے ہو سوال تھوڑا بر محل سی بر موقع سی اتناؤ یا مردیا ہو رہے ہوتے مر چکے نے قتل ہو چکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ہاں میں مردیاں بھی اپنی گل سنا لینا مردے بھی نہیں سنتے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ اس ویلے تھے بھی بہتر انداز اندر میری گل یہ سنا رہے ہے اللہ سنا رہے رہا میں نہیں سنا سکتا اللہ سنا رہا یہاں میری گل اور فرمایا کہ جواب دین دی اللہ نے انہوں اجازت نہیں دے جواب دین دے کہ حبیب محمد صلی اللہ مرغیوں نہیں سنا سکتے اللہ جنو چاہ وے جدو چاہے سنا دے, دے. بندہ جس ویل اپنے رب نو آواز دینا ہے کہ اللہ فرما دینا یا ابھی اہ اے میرے بندے میں حاضر میں موجود یا ابھی این ہن اے میرے بندے میں زندہ ہوں ہمیشہ تو ہمیشہ تک تو بڑا خوش قسمت ہے خوش نصیب ہے کہ ایک زندہ ذات دات پکار رہے ہیں کسی مردے کو نہیں وہ پکارے میں سن رہی ہوں تیری بات تیسرا جواب ہے اے میرے بندے یہ ساری کائنات کا نظام نہیں قائم کیتا ہوا ہے تو تو تص تحنا چاہتا دنیا تے اگر اپنے رب کوئی پکارے تو پھر تن تن جواب ایک پکار سے ملتے ہیں وقت ہے موقع ہے اس دن کہ اے سارے رب ہوں یاد آ گیا رب اے اب اج اپنیا سب کچھ دیکھ قیامت دا انکار کرتے سن نبی جس ویلے قیامت کامتیاں متا ہاں گل وا دو تم سا دین تھی بڑی دیر تو لوگانوں یہ ڈرا شروع کیتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے کتنے قیامت لیاؤ آؤ اگر سچے ہو لیا کے دکھاؤ دنیا سے ایک اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا یس آر اے میرے حبیب محمد صلی اللہ یہ قیامت کے بارے اندر پوچھتے نہیں کہ قیامت کوں آنی کتنے ہے قیامت پھل نل مہا ان لا یہ جواب دے دیو کہ قیامت کدو آنی ہے کنی باقی رہ گئی ہے یہ علم صرف میرے اللہ کے پاس کسے نے پتا اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا دوسری جگہ تے فرمایا لال لستا کری با یہ جی قیامت کے بارے اندر سوال کرتے ہیں جڑے پوچھتے ہیں کہ قیامت کدوں کروانی ہے انہوں پوچھو کہ وہ شاید قریب ہی آ گئی ہو کی سامان کی قیامت دنیا سے اے رویہ سی ہوں کہہ رہے نے ربا نہ ای سڈے رب اب سب نا اصا اپنی اکی نل دیکھ لیا قیامت بھی دیکھ لی قبرا اٹھ کے بھی آ گئے ساری تیری مخلوق نو جمع ہون دیا اور جمع ہونے بھی دیکھ ہیں کہ میدان جما گیا درد سنزا متنا بکنا ترابن اے اے محمد سلطن کو کوئی اکل کی گل گے مٹی نل مٹی ہو گے سدا نام و نشان مٹ جائے گا ایمگ او سور تو پھر اٹھا گے یہ کس ہو سکتا قبرستان سے گلیاں سڑیا ہڈیاں چک کے لڑکے سامنے ان ہڈیا اس طرح اونگلیاں نہ ملتے انہوں برادہ زمین سے گرا دے نالے اے محمد میں ہڈیاں کون زندہ کرے گا رمیم دیکھے نا تو بالکل گل چکیاں نے سڑ چکی نے مٹی ہو گئی جواب آیا کل شاہو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیامت جواب دیو کہ انہوں نے وہ دوبارہ زندہ کرے گا جن نے یہاں ادو بنایا سی جب کا کوئی وجود ہی نہیں سی کوئی نمونا ہی نہیں بغیر نمونے دے اللہ نے سب کچھ بنایا یا پہلے کوئی رب سی جی مخلوق سی تھی دیکھ کہ اللہ نے نقل کی تھی. نہیں قطعا نہیں اللہ نے یہ سب کچھ بغیر نمونے نے نرو بنایا حل اپنا مر رہا یہاں پر دیو کہ انہیں ہڈیاں زندگی اور جان او پیدا کرے گا انہوں او اٹھاوے گا حرکت دے گا جن نے یہ ادو بنایا جان کا کوئی وجود کوئی نام و نشان ہی نہیں واہو واہ بے کل لکھل کے نالیم کہ انہوں اپنی ساری مخلوق کا علم ہے یہ نہیں کہ وہ بنا بنا کے تیر لانا گیا کہ ہوں چیتا ہی نہیں کنی بنائی ہے کس طرح کی بنائی وہ اپنی ساری مخلوق یاد ہے وہ مخلوق قیامت آوے ساری مخلوق اٹھے گی رب دے سامنے پیش ہوا ہو سکتا ہے کہ کروڑہ سال اندر بنانے مخلوق یقم ہی بن جائے یہ اللہ وحدہو لا شریک نے ما خلقکم بلا نفس تا اپنی طاقت اپنی مشین ہونا راہ مٹیری سامان چاہیے ایشی چاہدے آدمی پھر ایسا وقت لگے گا توسی اپنی طاقت تے اللہ دی طاقت نویاس کر رہے ہو اللہ تے اندازہ ہی نہیں کیتا نا سامان جمع کرن دی ضرورت نہ مٹیریل اللہ جمع نہیں کرتا نہ بنا مشین لگان دی ضرورت نہ کاریگر بلاؤ دی ضرورت وہ جد کچھ بنوانا حکم دینا بن جا وہ چیز انہی مقدار اندر بن جاتی ہے جدو کسی بنی ہوئی چیز مٹانا چاہتا ہے حکم دین مٹ جا وہ اسی ویل مٹ جاتے ہیں مخلوق نو یک دم پیدا کرنا رب ناڈے رب اب سور آ اُن اپنی آخی نال سب کچھ دیکھ لیا ہے قبرا چ نکلے ہیں دوسرے نو دیکھتے دی ہوئے اتنے پہنچے ہاں میدان محشر اندر جمع ہوئے ہیں تری عدالت لگ چکی ہے مقدمے پیش ہو رہے ہیں حساب کتاب ہو رہا ہے اپنی آخی اپنے کرنا پیغمبر دستے سن آواز آئے گی ای آئے گی آئے گی ہوں تو سب کچھ سن لیا اور آواز کرامت کے دن بڑی ہی عجیب غریب ہونی اللہ پہلی آواز سے یہ لیما نل ملک یو <الْيَوْن> اور شاہی دا داروں اپنے آپ شہن شاہ کہانو وزارتی ازما اور صدارت کے گوٹے سے متنق رہے ہو لیما نل مل کل <الْيَوْن> یو دسو اج کبھی بادشاہی ہے اج کم چلے گا کسی نے ہمت نہیں ہوگی جواب دیں خود اللہ فرمان گے لا بات کا بادشاہ حکم چلے گا کسی ہو بڑی عجیب و غریب آواز ہونی نے بڑے عجیب و غریب حکم جاری ہونے انشاءاللہ شاء دوسرے موقع سے قیامت موضوع سے بات چلے گی ایمان کا حصہ ہے قیامت یقین اور قیامت دا ایمان دا رکھنا گفتگو کرسا نے اپنے کرنا گل سن لے سر جی درخواست یہ ہے ساری گزارش یہ ہے پر جان واپس ایک دفعہ بھیج دے دنیا تے واپس کر دے نہ مل سوالے ہیں تاپس بھیج دے تے دیکھ میرا کہ کن قدر کرنے کنیاں نمازاں پڑھنے ہوں تو پنج پڑھیا پھر شاید پنجا کا ہی وعدہ کر لیں گے پنجا پڑھنیے شروع کر دیں گے نہ مل سوالے ہاں بڑے ہی نیک کم کرسیت نکلوں گے ہی نہیں دنیا دا کوئی کام کرے ہی نہیں سارے کام ہی آخرت واسطے کرے امو کینون ہوں سان یقین آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ سچ سی جو کچھ پیغمبر نے دس کیا ممکن ہے کہ اللہ واپس بھیج دے طاقت اور قدرت سے حاصل ہے کہ وہ پھر زمین بنا دے آسمان بنا دے کیونکہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہوئے گا نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوا نہ اس ہو کچھ ہو رہی بن چکا ہو سچا مٹکی پر بند کرنا پڑتا اللہ زمینی لپٹ لا وا واہ تم بھیا اللہ شریق کر دو شرک کر دو اللہ داند اور اے جڑے پہاڑوں کے سلسلے سیکڑے میل لمبے ہزار ہاں فٹ اچھے سو انہوں نظر آن دینے یوم یکون الجبال کل اثن المنفوش اللہ فرمان دینے اے پہاڑ اس طرح پہ نظر آن دینے جس طرح مشین چوں پنجی ہوئی رو نکل دی سارا نظام ہی درم برم ہو چکا ہوگئے گا سارا نقشہ ہی بدل جا دے اللہ قادرت ہے کہ پھر زمین بنا دے پھر آسمان بنا دے یہ سلسلہ اس طرح لیکن ان خود ہی فرما دیتا ہے دلن سنت تبدیل آ میرا قانون نہیں کوئی بدلنا جڑا قانون میں بنا دیتا ہے وہ بدلے گا نہیں ان قانون بنا دیتا ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے ایک دن آنا ہے جلدا حساب ہونا ہے, ہونا ہے، پھر دے مطابق فیصلہ ہونا ہے اللہ دا یہ قانون نہیں بدلے دا. لوگ خاص ہوگی کہ اسی واپس چلے جائیے اور قرآن مجید اندر دوسری جگہ سے ارشاد فرمایا کہ اس قسم دی درخواست کرنے والے جہاں لوگ ہونگے نا اللہ کے عالیم مزا چسو دور ہے نا دل اندر جڑا خیال پیدا ہون لگ ہے جڑے وسوسات آن لگتے ہیں اللہ, لگ اللہ تو بھی وا کے تو خیالات اجے زبان تک نہیں پہنچ دے الفاظ دی شکل اختیار کر کے زبان سے نہیں نکل رہے اللہ پہلے ہی جان د اللہ فرما نے کہ جہاست جی کر رہے ہوں گے نا کہ سانو, واپس دے ہون سانو یقین آ گیا ہے ایسا اپنی جانتے ہاں کہ یار ہوں تے یہ بہانہ بناؤ دنیا تے واپس چلے جائے پھر تے ہاں تے کوئی ہو بہانہ سوچ لوگ نیت اجے بھی ٹھیک نے تو بات اتھو بڑی ہے کہ دنیا اندر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے ایک کامیابی بھی عارضی ہے ناکام ہو جاندہ ہے جائے ناکامی بھی عارضی ہے ہو سکتا ہے دوبارہ محنت کرنے ناکامی کامیابی اندر بدل جائے لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے آخرت کی ناکامی ہمیشہ دی ناکامی راہ لے کر یو متغن اللہ نے قیامت کے نامہ چام تاراگن رکھے تاراگن دانے نے ہار اور جیت کوئی ہار رہا ہوگا کوئی جیت رہا ہو کا کامیاب فرما رہے اپنی رقم سارا سبق گزشتہ چمچمیا تو چل رہا ہے ایمان ایمان دجزا تین باتوں کا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے ایمان اللہ کے نبیا ایمان اور اللہ دے ملائکہ تے ایمان فرشتیاں تے ایمان آج چوتھی چیز جدا ایمان کا حصہ ہونا ضروری ہے ایمان واسطے جرے تے یقین کرنا لازمی ہے وہ ہےزی نہ مینو نہ بے ماں ان کا وما انا مینو پب لے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم متقی اور پرہیزگار جو کچھ اتاریا گیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف کی اتاریا قرآن یؤمنون بما نا بے جنہاں اون ضلع الاح کا جنہ کا ایمان ہے وہ دے جو حاصل کیا گیا قبل کا اور جانا ایمان ہے جو کچھ تو پہلے نازر کی تھا کی مراد ہوئی کہ ایماندار شخص وہی کہلا سکتا ہے ایمان اُن ہی حاصل ہو سکتا ہے جہرا باقی ماندہ چیزاں نال نال بھی یقین رکھے کہ قرآن بھی اللہ نے اتاریا ہے اور قرآن تو پہلے جہاں کتاباں ملیاں وہ بھی اللہ نے اتاریاں سن وہ اسی طرح سچیاں سن برحق سن جس طرح قرآن سچا اور برحق ہے ایمان اے رکھنا ضروری ہے اے یہ وجہ اور اے سبب فہری طور سے جڑا سامنے آ رہا ہے قرآن کی روشنی اندر وہ یہ ہے اللہ فرمان نے حضرت موسا علیہ السلام دی امت اور قوم نے تو پڑھی تو پڑھ کے اللہ کے احکام دے اندر پڑھ کے سن کے کہ او دے تو بعد آن والیاں جہاں کتاباں سن وہ کی خوشخبری اور وہاں او کی اندر موجود ہے اللہ کا اے طریقے کار رہا ہے ہمیشہ کہ پیغمبر جڑا بھیجا ہے جڑی کتاب دتی ہے او اندر سابقہ اور پیلیاں کتاباں کا بھی ذکر کیتا ہے کہ او دے تو بعد آنے والیاں کتاباں کا بھی ذکر کیتا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے ایک طریقے کار ہے کہ پیلیاں کتاباں کا بھی ذکر ہے جیڑی تو بعد بھی ذکر سنر قرآن کا ذکر بے شمار موجود نہیں آخری کتاب اور جس ویلے قرآن کہ سن سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تے دے سن انہا یہ پہلے قصے کہانیاں نے سانو سنا دا رہنا کوئی نو گل سنایا کر نو سب تورات اتر والی کتاباں کا ذکر تو بعد والی کتاباں کا ذکر اللہ فرماند نے کہ تورات پڑھ کے یہوجیے نے عیسائی نا کہ تھی کوئی کتاب نہیں تا کوئی نبی نہیں تے نے عیسائی کا انکار کر دیتا کہ تا کوئی نبی نہیں آیا تو کوئی کتاب نہیں ملی اور عیسائی نے یہود ہی یہ بات کہہ دیتی اللہ پرمان بڑے, بڑے ہی بے شرم اور بےحیا ہے بڑے ہی بے بےغڑت ہیں تورات پڑھ کے انجیل کا انکار کر رہے ہیں انجیل پڑھ کے چورات کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ وہ کتابیں اندر ذکر ہے ایک دوسرے کا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتھا درآن کے بھی ایمان لوگ بھی سچا سمجھن لیکن ایمان دی حد تک عمل جڑا ہے وہ صرف قرآن سے ہوگا کیونکہ قرآن نے آ کے پہلے ساریا نو منسوخ کر پہلیاں کتاباں اللہ نے قرآن اتار کے منسوخ کر دیا عمل کرنا سارے واسطے ضروری نہیں صرف یہ یقین رکھنا اور اے ایمان رکھنا کہ او کتاباں اللہ نے اتاریاں سن جدوں نازل ہوئی سن سچیاں سن برحق سن ان سے عمل ضروری سی جد کو ایک کتاب تو بعد دوسری کتاب اتری پہلی کا حکم منسوخ ہو گیا قرآن سب تو آخری کتاب ہے یہ آ کے ساری کتابوں کا حکم منسوخ کر دی. جڑا شخص اے ایمان نہ رکھے کسے اللہ کی طرف اتری ہوئی ایک بھی کتاب کا انکار کر دے رہے انہیں قرآن کا بھی انکار کر دیتا. کیونکہ قرآن کہہ رہے ان دے لا یہ و ماں انزل من قبل کا وہ غلط فہمی اندر نہ رہ کہ میں قرآن تو ماننا پہلی کتابوں نے مانتا نہیں انہیں قرآن بھی نہیں منیا انہیں قرآن کا بھی انکار کر دیا قرآن دا منشا اے ہے قرآن اندر حکم یہ ہے کہ پہلے کتاباں موجود نہیں, نہیں ملتی یہ بات بھی سان قرآن نے دسی اللہ اللہ اللہ کی اور تباہی آ جائے ہو نہ لوگ ہو جان وہ لوگ چیزیں لکھ دینے من عند اللہ کا حکم اسی طرح آیا لکھتے اپنے منصوب منسوب کرتے اللہ دی طرف فویل اللہم یہ بھی او ایسا کیوں کر سن جس ویلے کوئی امیر مسئلہ فتوا لینا فتوا لینا سے حکم بھی مرضی دے مطابق بنا دے تاکہ پلو دنیا کا سازو سامان بٹور لانو دولت حاصل کر لے جس ویلے کوئی غریب فس جانا جی تو کوئی توقع نہیں ہوتی کہ کچھ ملے گا انہوں چوی پھیر دیں دے اور نام لگا دیں دے اللہ دا کا حکم ہی ہے اللہ نے اسی طرح حکم ناخل کیا قرآن تو پہلی کوئی کتاب صحیح شکل اندر موجود نہیں کتنے ملتی نہیں یہ ایک وجہ ہے کہ وہ کیوں صحیح شکل اندر موجود نہیں زبور منسوخ ہو گئی عیسا علیہ اسلام دی کتاب دا حکم جاری ہو گیا دا وقت جہر سی، متعین سی مقرر سی اور وہ خاص علاقے واسطے خاص امتوں واسطے اس واسطے انہوں کا باقی رہنا ضروری نہیں سی کہ انہوں نے او صحیح شکل اندر باقی رکھا جاتا اس واسطے اللہ نے انہیں حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ورنہ اللہ قادر سے کہ وہ سارا کتاباں محفوظ رہنگی اللہ کے سامنے سے کسے کا بس نہیں نہ چلتا انہیں پران کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے چودہ سو سال کو زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں قرآن نازل ہوئے ہیں اج تک قرآن کے کسی ایک حرف اندر کسی ایک نقطے اندر کسی ایک ریڑ زبر اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکیا اور ساڈا ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا کر بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اخ نو نزل نکر وہ اللہ فرماند نے میرے حبیب صلی اللہ والے کافر نہیں منگا من قرآن نہیں سن دے تسی کیوں اپنے دل اندر کم لگایا ہوا ہے اپنے آپ ہلاکت کیا میری کتاب ہے اتار کہ یہ حفاظت بھی میں آپ ہی کرنی تسی کیوں فکر کرتے قرآن محفوظ ہے اللہ نے دی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور کس طریقے حفاظت کر رہا ہے وہ اللہ چند ایک چیز آ سامنے ہے لیکن اصل طریقہ اور اصل ذریعہ جی حفاظت ہو رہی وہ اللہ کو ہی مان اسی میرا زیادہ تو زیادہ یہ کہہ سکنے ہیں کہ قرآن آج دا چھپیا ہوا سامنے رکھ لو اج تو سو دو سو چار سو سال پہلے کا چھپیا ہوا سامنے رکھ لو گواں دے حلفا اندر دونوں آن کی زبر زیر اندر اعراب اندر کوئی کسے قسم دی تبدیلی اور کسے قسم کا اختلاف نہیں پاکستان دا قرآن لے لو یا امریکہ چ کے قرآن لے لو دو ایک کوئی, نہیں اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہے جد کے دورات پہلا ایڈیشن کچھ ہے دوسرا ایڈیشن مختلف ہے تیسرا مختلف ہے کچھ زیادہ ہو رہا ہے کچھ کم ہو رہا اسی یہ کہنے ہاں کہ قرآن کتابی شکل اندر موجود ہے محفوظ ہے ایک دوسری شکل اے بھی اللہ نے سارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں تو لے کے بڑے بڑے بزرگوں اور ضعیف العمر لوگوں تک سینکڑے نہیں ہزار نہیں لکھن نہیں کروڑوں ایسے انسان اللہ نے اس دنیا اندر اپنی رحمت نال پیدا کیتے ہوئے ہیں جنہوں نے سینے اندر الحمد تو لے کے ون ناس تک پورا قرآن محفوظ یہ ظاہری ہی اسباب نظر آن انسان اگر قرآن کتابی شکل اندر نہ رہے جنہ کے قرآن پڑھے ہوئے نے وہ سارے انسان ختم کر دیتے جان کہ اللہ کی کتاب پھر بھی محفوظ رہے گی ساڈا ایمان انہیں سما لیا ہوا ہے ان نے وعدہ کیتا ہے کہ آ وہ پتا نہیں کہڑا طریقہ اختیار فرما پہلیاں کتاباں نے چونکہ ختم ہو جانا سر حکم ختم ہو جانا سر نے منسوخ ہو جانا سر اس واسطے انہوں کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں سی حفاظت کی دی ضرورت تت ہوں نا کہ پچھلا کوئی حوالہ ہی دیکھنا ہوگی کہ ادو کی ہے کی سانوں تے پوچھا جانا ہے کہ توانو جیرا حکم تنوع جاکم تے چلے ہو کہ نہیں اللہ نے قرآن اندر اپنے حبیب نے فرمایا صلی اللہ یہودیاں دا عیسائی دا پہلے امتاں دا ذکر کر کے فرمایا دل کا امت کب خلط یہ امت اے قوم اے لوگ قد خلط وہ آئے کہ دنیا تو چلے گئے جہ آئے وہ چلے گئے پوچھ لا گے کہ انہوں نے کی کیا سب تو او دا ہی نتیجہ نکل ملنا ہے او دا ہی نتیجہ بھگتنا پینا ہے جو کچھ تُو کرو پہلی امتان دے بارے اندر پوچھے ہی نہیں جانا چاہ کی کرتے رہے بلایا کس آلو ناما نہیں ہونا لہٰذا پہلے محفوظ رکھن دی ضرورت ہی نہیں اس او اج اپنی اصلی شکل اندر نہیں ملتی سڈے ایمان کا حصہ اور جز یہ بنا دیا گیا کہ اُنہیں کتابوں اللہ کی طرفوں سچیاں کتاباں منیے پیغمبر سے اترا ہوا منیے کہ اللہ نے انہوں نے اتاریا اور بس دوست اس غلط فہمی اندر نے کہ کتاباں صرف چار ہی آئی کتابیں چار نہیں آئی انہیں صحیح تعداد اللہ ہی جاند ہے چونکہ سانو نام دسے گئے یہ غلط فہمی آم ہے کہ کتاباں صرف چار آئی شاعر نے اپنی شاعری چمکا لی شیر بنا بنا کے کہ چار کتابیں آئیاں نے آسمان تو پنجاں ڈنڈا آیا یہ بات غلط ہے بالکل کتاب اللہ بہتر جان تک کنیاں اتاریاں نے اسی یہ ایمان رکھنے ہاں کہ اللہ نے جنیا کتاباں بھی اتاریاں ساریاں پر حق سن سچیاں سن قابل عمل سن لیکن قرآن دے ان سے عمل کرنا منسوخ ہو بس سانو تو آپ کا نام معلوم ہے کہ موسا علیہ السلام تے اتری زبور دا نام معلوم ہے کہ داود علیہ السلام تے نازل ہوئی انجیل دا نام دس دتا گیا کہ اللہ اللہ کتابہ نے نام اللہ اگر ہی صرف نام ذکر کیے جانے تو ہو سکتا کہ تی پارے نام نہ ہی پڑ جائے جدی ضرورت سی اللہ نے جن کا یہ بات پہلے کسی جمعے اندر بڑی وضاحت مل ہو چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تو کر دے من بھائی نہ سو جنہ حکم اللہ کی طرف آ جائے اللہ کا پیغمبر تو سنا دے, دے ان ہی کافی سمجھا جائے اپنی طرفوں کچھ ہوگی قریدن کی کوشش نہ کرے لی کافی سی یہ نیا کتابہ نے نام ہی لی کافی سن اللہ نے او دیتے تھے سانو کی ضرورت ہے کہ ہوا کتابیں سن کی کیڑے, کیڑے پیغمبر سے تھا صرف اے بات ایمان اندر شامل اور داخل ہے کہ پہلے کتاباں اللہ نے جڑیاں اپنے پیغمبر اتاریاں وہ سچیاں سن برہق سن اپنے اپنے زمانے اندر انہوں نے عمل ضروری سی جدوں اللہ نے منسوخ کر دیا ہوں ان عمل ضروری نہیں ہے یہ ہے مفہوم بما ان دین لکھا تھا کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار جڑے وہ اترن والی کتاب جو کچھ طرف نازل کیتا گیا او نے سے بھی ایمان لیا انہوں بھی مندے نے جو کچھ تو, تو پہلے نازل کیتا اے چوتھی چیز ایمان دا حصہ سی اور پنجو بات پہ آخری بات ایمان مجمل کی آخرتِ هُمْ قیامت تا بھی یقین ہے آخرت دن سے بھی ایمان ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے قیامت ذکر آ گیا ذرا تفصیل قیامت کا ذکر انشاءاللہ شروع ہوئے گا کہ قیامت مہنے کی نے یہ آسان سہم مانے نے پیشی کا اندر پیشی ہوتی ہے اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان لیکن کسی نہ کسی معاملے اندر اگر کوئی الجھ جانا ہے تاریخ تاریخ اندر پیش ہونا ہے جیری آگری ہے تو اتنے آنا تعامت کے معنی نے اللہ کے سامنے پیشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے فقط قامت قیامت ہو جیڑا مر جا قیامت شروع ہو ہے جی دا مقدمہ شروع ہو گیا وہی کاروائی عدالت چالو ہو گئی فیصلہ قیامت دن ہونا ہے لیکن یہ عدالت کی کاروائی جاری ہے جس طرح آدمی تاریخ بھگتن جانا ہے عدالت اندر جانا ہے مال بھی خرچ کرتا ہے وقت بھی خرچ ہوں ذہنی کوفت بھی ہے سارا کچھ ہے ماں تک کا مت قیامت ہو جا مر جا ہے اورا مقدمہ شروع ہو جاتے، پیشی شروع ہو جاتے۔ قیامت منکر بڑی عجیب و غریب سورت حال تو دو چار ہونے کے قیامت دے کیونکہ انہوں نے تو کدی ذہن اندر تصور تصبر لیا نہیں سی کہ مرم تو بعد اٹھنا ہے زندہ ہونا ہے اپنے مرم کی جگہ دخن دی جگہ تو نکل کے پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سورہ و یاسین اندر اللہ فرماندے جسے جس حضرت اسرافیل علیہ اسلام حکم ملے گا اور وہ او اندر جہاں نام سورہ اسرافیل ہے دے اندر پھونک ماروں گا اللہ مِنَ اِلَى رَبِّهِم جتھے کوئی ہے اپنے اپنے سے کے ہو جائے گا، کھڑا ہو حاض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تفصیلات بیان کی آپ نے فرمایا کہ اللہ جدو قیامت قائم کرنا چاہیں گے چالی دن تک مسلسل ایک بارش ہوئے گی چالی دن تک مسلسل اور اس بارش نے پانی کی مثال اور فرمایا کہ جس طرح دودھ اندر پانی ملا دیا جائے جنہوں سے اپنی زبان اندر کچی لسی ہیں اس قسم کا پانی ہو گا چالی دن مسلسل بارش ہوئے اللہ اپنی قدرت کاملہ نال ہر جاندار چیز دا وجود جڑا ہے جس طرح ماں کے پیٹ اندر وجود بنتا ہے بچے دا اس طرح زمین اندر ہر جاندار چیز دا وجود بن جائے گا اس پانی نل اللہ وجود بناؤ گے ہر جاندار چیز یہ اللہ دا ایک نظام ہے ورنہ تو ایک سیکنڈ تو پہلے پہلے اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے جس لے وہ بارش رک جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام پونک مار دیں گے ہر زی اندر ہر جاندار چیز اندر زندگی دے آسار آ جانگے اور وہ او اٹھ کے کھڑی ہو جائے چونکہ دیگر جہیا مخلوقہ نے انہوں دے بارے اندر جن کو ضرورت سی وہ باتوں سے سانو دس دیتی گئی نے انسانوں دے بارے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی رسول اللہ جی متعلق سی جدا تعلق سارے آدم علیہ السلام دی اولاد او بارے اندر بہت کچھ بیان فرمایا فرمایا کہ تو چکن لگیا سب تو پہلوں اللہ دے حکم نال میں اپنی قبر چو باہر نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے نال ابو بکر عمر اور عیسا علیہ السلام نکلن نکلنگ دو دے آرام فرما رہے نا آپ دے پہلو اندر ابو و عمر رضی اللہ ہوما دیکھو نا خوش قسمتی زندگی اندر بھی اللہ نے ہمیشہ اپنے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے فوت ہون تو بعد بھی اتنی کہ تاری جئی مینو منظور نہیں عیسا علیہ السلام دے دفن ہون دی جگہ باقی ہے قبر محفوظ رکھن دا کوئی مقصد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو سوا کسے نبی دی قبر محفوظ نہیں موجود نہیں سینا کہ یعنی لیکن یقین کہ قبر محفوظ رکھنی شروع کی ایک گریب آدمی کا اچھا پلا مکان بن جانا ہے جن پیسے قبر لا دیتے جاتے ہیں مقام کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہے سردی تو گرمی تو بچاؤ واسطے جہاں اتو چلا گیا جی وہ اپنا مکان بنا کے گیا ہے اللہ نے اونا محل تیار کیا ہوا ہے جی انہیں کچھ نہیں کیتا تسی محل بھی بنا دیو دوں ہی اور جتیاں پی رہی ہیں محمت ہی ہو رہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے میں اپنی بات نہیں کی آپ نے فرمایا القبر من من ریاض الجنہ او تم النار جی جان والے پلے کچھ ہے وہ کوئی سامان جمع کر کے نال لے گیا تو وہی خبر جنت دے باغ چو ایک باغ بن جاتی جنت دے باغا چو ایک باغ دنیا دا باغ نہیں جنت دا باغ جی مثال دیتی نہیں جا سکتی کہ کنا خوبصورت ہے کن وسیع و عریض ہے کس قسم دیا اسے خوشبو دار چل رہی نے کیسے کیسے فل اور اللہ نے او اندر لگائے ہوئے ہیں دسیا ہی نہیں جا سکتا تم میرا فرمایا جان والا اگر کچھ لے گیا ہے اپنے نال تے قبر جنت دے باغا چو ایک باغیچا بن گئی جان والا آخرت کا کوئی سامان اپنے نال لے کے نہیں گیا دنیا ہی دنیا اکٹھی کر کے اتنے چڈ گیا ہے او ہوف را تم من حفے نات جنم کے گڑیا چو ایک گڑا بن گئی قبر اتے بھی آگے تھلے بھی آ لہم من جہن نا دن کے ابھی اپنے نا پروان کا بچھا بھی اگنا پچھاوا گے اور پڑھتا قرآن بڑی عجیب کتاب ہے پڑھیا کرو ترجمے ایک آیت ہی روز پڑھ لیا کرو زیادہ نہ بڑی سمجھ آ بڑا دہن کھلتا ہے آپ نے مثال دیتی فرمایا جس طرح بچے ہاتھ پا کے دائرہ بنا لے نہ ہاتھ پا کے ایک داڑے کی شکل اندر کھڑے ہو جاؤ. سانو دیکھ کے او خوش قسمت اور خوش نصیب اٹھ کے چلے آؤ گے جنہوں اللہ نے جنت البکی اندر جگہ دیتی ہوئی جنہیں اللہ الہی لائی تہرو ان شاء تھا سان دیکھ دیکھ کے جنت البکی والے آ جاؤ گے سارے کول کہ فرمایا میں کہاں گا کہ ذرا شہر جاؤ ان کا انتظار کر لیے جڑے مکے اندر دفن ہوئے نے جنت المالا اندر مکے دے قبرستان اندر فرمایا, تھوڑی دیر او بھی پہنچ جنت, جنت الا والے مسلمان نال لے کے تے اللہ دے عرش دی طرف اللہ دی عدالت دی طرف، میدان مقصد دی طرف چل پواں گے اور او چلن دی کوفیت جی بیان کی تھی، کس طرح شان نل کس طرح عزت نال کس طرح احترام اور ویکار چلیں گے ان شاء اللہ بشر زندگی وسیع کسی دوسری مجلس اندر عرض کیتی جائے گی اللہ سانو ایمان نصیب فرماوے کہ اے سب کچھ ہے اسا اپنی اے دیکھنا ہے اصا ان حالات تو دو چار ہونا ہے نال اے بیتنا ہے سب کچھ ایمان دے نال نال اللہ سانو پھر عمل دی توفیق دے رہے کہ ابھی اس دن کی عزت واسطے کچھ کر لیے آدمی دنیا اندر اپنی عزت پر کی کچھ کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے غلط کم بھی کرتا ہے صحیح کم بھی کرتا ہے کہ میری عزت بن جائے لوگ نو عزت کی نگاہ دیکھن یہ عزت عارضی عزت ہے خاص کے سامنے ہمیشہ کی عزت کا فکر لگ جائے کہ اللہ اوت عزت عطا فرمانی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی. قرآن اندر اللہ نے وہ دعا بیان فرما دیتی عرض کیتی رب اللہ تخزنی الہ یوم یبحصول اللہ جس دن تو اپنی ساری مخلوق جمع کرنی اور اٹھانی ہے او اس دن زلیل نہ کریں اس دن عزت دے اللہ تعالی بھی او اس دن عزت آتا فرمانگو اس دن دی زلت اور رسوائی تو بچالمی و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ میرے سامنے کچھ بیمار درخواستوں نے اللہ جمی مسلمان تے لا آج لا عطا فرمائے اپنی رحمت نل شفا دے کچھ دوست نے مسائل دریافت کیتے نے ایک مسئلہ تحچھیا گیا ہے کہ کیا اسلام اندر سگرٹ نوشی حلال ہے یا ہرا اسلام نے بنیادی باتیں جڑی نے وہ ساری ہی دس دیتی ہیں کیونکہ اللہ دا فرمان ہے کہ میں دین مکمل کر دیتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ سگریٹ دا لفظ دکھاؤ حرام لکھا ہوا سگرٹ دکھاؤ لکھا ہوا ہوکا پینے والا کہکا دکھاؤ حرام لکھا ہوا شریعت نے بنیاد قائم کی مثلا حکے اندر پانی جڑا استعمال ہندہ ہے پانی کے مسائل بیان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی چین شرطان چو ایک شرط جس ویلے پوری ہو جائے تو وہ استعمال حرام ہو جاتا ہے نہ پیتا جا سکتا ہے نہ وہ کپڑے صاف کیتے جا سکتے ہیں نہ کسی اور استعمال اندر آ سکتا ہے دوسرے لفظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ ایسے پانی نال سفائی نہیں حاصل ہو سکتی جی اندر تین شرطان چو ایک شرط پائی جائے وہ شرطاں کی نے پر پانی کا رنگ بدل جائے تے حرام ہو گیا پانی دیا ذائقہ بدل جائے حرام ہو گیا پانی جو بدبو آن لگے حرام ہو گیا یہ تین شرطاں ہری سندر موجود ہیں رنگ بدل جائے ذائقہ بدل جائے بدبو آنی شروع ہو جائے پانی حرام ہو گیا ایک شرط نالی حکا پینے والے دوست ذرا سوچنا لین کہ یہ تین ہی شرطاں ہکے کے پانی اندر بھیا وقت موجود ہوں وہ رنگ بھی بدلیا ہوں وہ غائقہ بھی بدل جانا کہ وہ بدبو ای تجربہ شدہ بات ہے کہ تسی اگر کسے جگہ تو کتے نسا ہوگی نا کہ ہکے دا پانی دیو دے دوبارہ اتنے کتا آ کے بیٹھ جائے تو جو جرمانہ کرو گے میں ان ادا کر دیا کتا نہیں آ کے پہنتا ہکے کے پانی ڈلہے ہوئے تے انسان لب جاتا پھرتا ہے کہ کتنا ایک گندا پانی مل جائے وہ کتا بہتر ہے کہ ہوکا پینے والا انسان بہتر ہے خود سوچو پھر شریعت نے بنیاد یہ دیکھو مشک مسکرن و مفترن حرامن حدیث ادیس کے الفاظ پر مایا ہر وہ چیز کھان پین جان پینے سمن نشا آ جائے سر چکر چڑھ جان فطور پیدا کر دے رشی حالت حالت کر دے وہ حرام ہے حکے اندر ایک چیز موجود ہے جن کدی نہ پیتا ہوگا وہ تمباکو کوڑا کی پیا ہوتا ہے سگرٹ اندر ایک چیز موجود ہے پدبو بھی ہے اور اثر بھی ہے اللہ نے جڑے سارے کندیاں کے دو دو فرشتے بچھائے ہوئے نا کرام ان کا دین جنہوں کا ذکر پچھلے تو پچھلے جنے اندر ہوا سر حدیث اندر آ انسان داخنا اندر نافن بڑھ جان پہ میل پس جانے شاید ساند سے انہوں کی بدبو نہ محسوس ہوتی ہونی لطیف اور حساس مخلوق ہے اللہ دی فرشتے کہ ناپنا اندر محل کی وجہ ایخت تکلیف ہوں یہ چوبی گھنٹے دعوے دیں ری شخص کو زارم تا تنگ کیا ہوا ہے خبرسہ تہت تکلیف پہنچائی ہوئی یہپنا کی محل کی وجہ جنہ چکے یا سگریٹ کی بوتے پبو کے اٹھتے ہو فرشتے دوائی دیں گے لاہور کھڑے اللہ نے تو اس منہ ماں دے پیٹ اندر بھی گندا نہیں آن دے ایک ماں دے جم سے نکلنے والا خون جہاں ہر مہینے خارج ہوتا نکلتا گندا سی پلیت سی او اس خون نو بچے دی خوراک بنا دیتا ماں دے پیٹ اندر لیکن او خوراک منہ دے رستے نہیں دیتی او دا تعلق ناپ نال جوڑ دیتا کہ اے منہ گندہ نہ ہو جائے اے نے تے میرا نام لینا دنیا تے جا کے اس زبان نے تو میرے حقیق سے دروت بھیجنا جا کے تے میرا پڑاؤ پڑھنا جا کے اللہ نے اتنے گندہ نہیں ہون جی تے جے آ کے خود گندا کر لینا تے تیری سزا کی ہونی چاہیے ایک مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ کیا چوبی گھنٹے انسان اپنا فخر ٹکنا چاہیے رر کو چوبی گھنٹے ہی انسان پردہ کرنا چاہیے محرم کو مرد کا غیر محرم کو نے مقرر کی مرد واسطے بھی جو سطر ہے تو ٹکنا چاہیے مثلا اے جڑیاں رانا نے یہ سطر اندر شامل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ران بھی کسے مرد کی کسی غیر مرد کسی غیر عورت کے سامنے نگی نہ ہو ران اللہ نے شریعت محمدی اندر اللہ خاود اور بیوی کا ایک تعلق ایسا قائم کیا ہے یہ ای رشتہ ایک ایسا بنا دیتا ہے کہ یہ نہ لو اپ اس اندر ایک دوسرے دا جسم دیکھن دی سطر تو بغیر اجازت دتی ہے ورنہ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون میرے بندے او نے جڑے اپنے جسم دے انہی حصیاں کو تک کے رکھدے نے جڑے حصے انہاں دی شرم اندر انہاں دے پردے اندر شامل الا علی ازواج سوائے خاوند دی بیوی تو انمان اندر ای بات اوی گی کہ بغیر ضرورت دے سطر کسی ویل بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے لیکن نماز دا سطر کچھ ہو رہے عام حالت کا سفر ہو رہے مثال کے اگر کندھے نگے نماز نہیں ہوگی کندھے نماز دے سطر اندر شامل او بنیان وہ گنیان جن جنوب اینڈو کہ بازو تو بغیر بنیان او پا کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اتے اگر کمیز نہیں پائی ہوئی لیکن او بنیان پا کے نماز تو علاوہ آدمی کار جتھے مرضی بیٹھے اٹھے انہوں شریعت مان کی شکل نہیں دے. اے خود دعین کر سکتا ہے انسان کہ اے سطر ہے یا نہیں ہے کدوں یہ کھلنا چاہیے کدوں نہیں کھلنا چاہیے اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ کے ایلان کیا ہوا ہے کہ اتنی طاقت تو, تو, تو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے یرید اللہ ہو بے کو مل یوسرا والا یورد ہو بے کو مل کا ارادہ کر رہا ہے وہ تنگ نہیں کرنا چاہتا دین فطرت ہے جدی اندر کوئی تنگی نہیں تنگی اگر کوئی محسوس کرتا ہے, ہے, کر ہے, ہے, ہے, ہے پھر پوچھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دون کا اور کھان طریقہ کی سی میں وعدہ کرنا گزرتے زندگی و صحت انشاءاللہ اے موضوع سادہ ختم بعد آداب یعنی زندگی گزارن کے تفصیل اس طرح جمعہ کے خطبیاں ان شاء اللہ بیان ہوں رہن گئے اللہ مینو بھی صحت دے زندگی تھی صحت دے زندگی دے اسی اے سن دے رہیے سنا دے رہیے سن رہی سن رہی اور پھر اپنی اپنی ہمت کے مطابق عمل بھی کرتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل وال یہ سارا بات کی جانگیاں آخری بات